آپ بھی اور میں بھی مل کر دور شریف پڑھتے ہیں فلحبیب علی علی محمد علیہ وبی وبارکہ پاکستان میں اور باب المدینہ کراچی میں اور فیضان مدینہ میں اور مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں مبارک ساحتیں ہیں چھٹی شب ہے رمضان المبارک کی سن چودہ ہجری ہے اور دنیا کے دیگر خطوں میں دیگر ممالک میں تاریخ بھی رمضان المبارک کی کوئی اور ہو سکتی ہے کوئی اور ساتھ بھی برکتیں لٹا سکتی ہے بلکہ لٹا رہی ہے اور کیونکہ الحمد خطہ زمین پر کوئی وقت ایسا نہیں کہ کل آزان نہ گونج رہا ہو تو ان مبارک سعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے دعوت اسلامی الحمد للہ علمی دین کی بہت ہی زبردست محافلیں سجایا کرتی ہیں مدنی مذاکرہ بھی ایک بہت ہی پرمغز اور مستند بیانیاں جو مختلف عنوانات پر امت مسلمہ کو امیر اہل سنت کی زبانی ملتا ہے اور ان کی ماشاءاللہ اللہ علمیت کی شان ان کی احتیاط تقوی اور ورا کی شان کہ بینڈ آف علماء بھی موجود ہوتا ہے الحمد اور اور جبھی رحبت اور شوق کے ساتھ جو تشنِ گانے علم ہیں علم کے پیاسے ہیں وہ اپنی پیاس کو مزید بڑھانے کے لیے جی ہاں ان کا شیریں جواب سن کر پیاس بجھتی نہیں بلکہ اور لگ جاتی ہے اور آج کے استقبال مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اراکین شورا کے بھی جلوے ہیں نگرانی شورا کے ساتھ ساتھ الحمد للہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ و آلن مرحبا و سہلن بالکل ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. مرحبا بھائی آج کا ٹاپک بہت یونیک ہے انٹرسٹنگ بھی ہے یونیک ان دا سینس ہے کہ رمضان المبارک میں عام طور پر اس کی طرف اس طرح توجہ نہیں ہوتی جتنی عام رمضان المبارک سے دنوں سے ہٹ کر ہوتی ہے شاید اور اس کی وجہ بعض اوقات بہت مس کانسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں ہمیں وقت کی کمی محسوس ہوتی ہے وقت کی کمی ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا ہمیں وقت کی کمی محسوس ہوتی ہے یا دیگر معاملات پر کچھ توجہ ایسی ان بیلنس ہو جاتی ہے ہماری کہ اس جیسے اہم امر پر ہماری توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے بطور خاص اس نیک اور عظیم الشان عمل پر بھی ہماری توجہ رمضان مبارک جیسے کثیر نیکیاں کمانے والے سیزن میں رہیں اور اتنا جو انٹرسٹنگ موقع ہے تو اس عمل سے ہماری جو ہے نا ہم کیوں برکتیں حاصل نہ کریں اس کی جو ہے روحانیت ہمیں ہمارے دل میں اس سیزن کے اندر کیوں پیدا نہ ہو تو بالکل ہونی چاہیے تو موضوع جو ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے کہ پہلے ظاہر ہو اس سے پہلے موضوع تو میں آپ کو ایک کوٹ جو اور کوٹ لکھا ہے ایک سائکٹسٹ نے بلکہ سائکیٹسٹ ان مشہور سائکیٹسٹ ہیں ان کے والد بھی جو ہے نا وہ مشہور سائکیٹسٹ ہیں گویا کہ سائکٹسٹ ابن سائکٹسٹ نے یہ جو ہے نا کوٹ نقل کیا ہے تو وہ سنیں آپ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ یو کے میں ایک سرجری کا بہت ٹاپ کلاس جو ہے ایگزام ہو رہا تھا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آیا ایک امتحان میں ایک بڑا دلچسپ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹس تھے کینڈیڈیٹس تھے امیدواران تھے امتحان میں اپیئر ہونے والے بیٹھنے والے جو طلبا تھے انہوں نے بعض اوقات تو کشتوں کے پشتے لگا دیے جواب کی اس میں لیکن جواب چند جو ہے نا جامع جواب چند لفظوں پر مشتمل تھا صرف چند لفظوں کا جی ہاں کوشچن یہ تھا یہ ہمارے لیے بھی بہت کام کی چیز ہے کہ شدید ترین صدمے کی کیفیت کی میں جب صدمے کی شدید ترین کیفیت ہو تو اس مریض کا سب سے پہلے کیا علاج کرنا چاہیے اب مختلف جواب دیے دیتے جا رہے ہیں فیل ہوتے جا رہے ہیں مزے کی بات پر مغ ظاہر مریض بھی شوق کی کیفیت میں اور شدید ترین کیفیت میں آپ کریں تو اس کا فوری علاج کیا کریں سب سے پہلے کیا کریں اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمود بھائی کیسے ہیں خیریت سے تو اچھا جناب خیر فیل ہوئے جامع ترین جواب اس کا تھا کہ آسان ترین جواب اس کا سیدھا سا آسان ترین جواب تھا کہ سب سے پہلا علاج جو صدمے کی شوق کی شدید ترین کیفیت میں کرنا چاہیے سمپلی اے ورڈ آف کمفرٹ تسلی اور دلاسے کے چند الفاظ हुँ. یہ سب سے پہلا علاج ہے جو مریض کے لیے کرنا چاہیے آ, نفسیات یعنی یہ صرف جسمانی معاملات ہی نہیں یہ نفسیاتی جو امراض ہیں ان کے اندر بھی تسلی کے بول بولنا اور جو ہے وہ دلاسا دینا اس کو تسلی دینا مریض کو یہ بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے اور نفسیات کے حوالے سے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بتا دوں کہ عموماً ان کا علاج موجودہ جو ماڈرن سیکٹری ہے اس کے اندر بھی طویل اور پیچیدہ اور مشکل سمجھا جاتا ہے بعض اوقات تو بعض چیزوں کا علاج سالوں چلتا ہے دو دو سال ایک ایک سال وہ ایک مرض کا علاج چلتا رہتا ہے اس کے سیشن جو وہ ہوتے رہتے ہیں سائیکٹسٹ کے ساتھ سائیکالوجسٹ کے ساتھ تو بہرحال یعنی اسی طرح روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ یہ جو ہے نا اصل میں ہوتا ہی ہے کہ انسان کی جو یہ جو کیفیت ہے نا نفس, میں آپ سے بات کر رہا تھا نفسیات کے تعلق سے بھی کہ اس کی جبلتیں ہیں فکر بھی ہوتی ہے اس کو ڈر بھی ہوتا ہے اندیشے بھی ہوتے ہیں دہشت بھی ہوتی ہے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے تو یہ عام طور جیسے صدمے کا ذکر ہوا تو صدمے میں سب سے پہلا اثر اس کا یہ ہوتا ہے اس کو گھبراہٹ جو نا, تاری ہوتی ہے بعض اوقات جسم کا ٹیمپریچر جو وہ گر جاتا ہے تو پتنی آنکھوں کی جائیں وہ پھیل جاتی ہیں تو یہ اس موقع پر بھی تسلی کے بول بولنا جو ہے نا بہت تیزی سے جو ہے وہ اثر کرتا ہے کجا اس کے ہم اتنا بڑا اس کا سائیکو انالیس کا سیشن کرنا شروع کر دیں تو اس سے یعنی اندازہ لگائیے کہ یعنی وہ اتنے بڑے ایگزام کے اندر وہ پتا نہیں کیا کیا جواب دے کر فیل ہو رہے ہیں تو ایک مریض کے لیے تسلی کے جو دو بول ہیں یہ کس قدر قیمتی اور ہماری زبان پر کتنے ہلکے ہیں یہ تو مریض کی عیادت کے تعلق سے جب ہم سنت ادا کریں مریض کی عیادت کی اور تو اس سنت کا ہمیں تو آخرت, آخرت کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے تو جو فائدہ ہوگا ہی ہوگا خود اس مریض کو بھی اس سنت کی ادائیگی کی برکت سے کتنا فائدہ ہوتا ہوگا تو جی ہاں اب آپ نے گیس کر لیا ہوگا آج کا موضوع ہے جو مریض کی عیادت ہے چونکہ رمضان کا بزی اسکیجل سو کال بزی اسکیجل جو ہوتا ہے اس میں ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو اس پر یعنی ان شاء اللہ کچھ مدنی پھول عرض کرنے کا سلسلہ بھی ہوگا رکن شورا بھی موجود ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی میڈیکل اینڈ سرجیکل کی فیلڈ سے ہی تعلق رکھتے ہیں روزانہ نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کو ملنا ملانا اور گفتگو اور نہ کس کس موضوع پر ظاہرے کے معلومات اور پھر طبیعت بھی انہوں نے متجسس پائی ہے جو میرا مشاہدہ ہے ہے نا اور جو ہے لرننگ کا بھی ظاہر ہے ایک لرننگ میں ایک لذت بھی ہوتی ہے ظاہرے کو اب جب موقع ملے تو لرننگ ہوتی ہے اور پھر یہ لرننگ میں نے انہیں یہی دیکھا ہے کہ دین کے کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو بہر جناب اب آپ کیا شیئر کریں گے جو آپ بھی کے بھی ظاہرے کے ایکسپیرئنسز ہیں لائف اپنے پرسنل لائف ایکسپیرئنسز بھی ہیں اور پھر آپ کو یہ جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں یعنی جو فزیشینز ہیں سرجنز ہیں ان سے میل ملاقات کا موقع اپنے بائی پروفیشن بھی ملتا ہے اور وہ جو عرض کیا طبیعت بھی متجسس ہے تو اس سارے تناظر میں اور ہے بھی رمضان مبارک اور اس نیکی کی طرف اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو راغب بھی کرنا ہے تو آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے ما شاء اللہ. بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی اور میں کہوں گا کہ اس بات کو کہنے کے بعد بالخصوص سائیکالوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے تو اور کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے ہاں یہ حقیقت پر مبنی بات ہے جس طرح میڈیکل کی میری فیلڈ ہے اور واقعی روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹروں سے اور مریضوں سے اور ان کے لواحقین سے واسطہ رابطہ رہتا ہی رہتا ہے تو یہ بات حقیقت اور مبنی ہے کہ جو اس غم میں مبتلا ہے وہ جسمانی طور پر ہو قلبی طور پر ہو ذہنی طور پر ہو نفسیاتی طور پر ہو اس کے لیے پہلے مرحلے پر سب سے پہلی چیز یہ راحت کا سامان میسر کرنا تسلی کے دو بول ہیں بلکہ سچی بات اثروں آپ کی خدمت میں کہ میڈیکلی بھی یہ اثروں آپ کی خدمت میں کہ جو ڈاکٹروں کو سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے ان کی ترقیب میں بنیادی عمل یہ شامل ہے مم. کہ آپ جو مریض کو جب بھی دیکھیں گے تو کیسے ہی کسی بھی غم میں مبتلا اس کو مسکراہیں کہ ڈاکٹر کا مسکرا کر اس کو دیکھنا اور ملنا یہ اس کی تسلی و تشفی کا باعث بن جائے گا چاہے کتنے ہی بڑے مرض میں مبتلا ہو مگر آپ آپ کی طرف سے چکے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کا حامل بنایا ہے کہ آپ اس کے لیے گویا اس کی طرح ہیں کہ جیسے بہت زیادہ اندھیرے میں ایک اجالے کا چراغ جس بات سے نا مجھے ڈاکٹر پیچپ یاد آ گیا ہے میں شیئر کروں گا آپ اپنی ڈاکٹر کا ہی کہتے ہیں نا بھائی کوئی بات ہی نہیں اے آپ کیوں اتنے پریشان ہو بچار اگرچہ وہ جسے کہنا کہ وہ قریب المرگ ہو مگر ڈاکٹر ارے کچھ نہیں ہوتا آپ خاما کا اتنا پریشان بھی کو تھوڑی دیر بھاگ کے چل پڑو گے تو ان کے یہ الفاظ نہ واقعی دل کو تسلی دینے لگتے ہیں امید بندھانے لگتے ہیں نئی جینے کی آرزو جگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب کرے واقعی ہے تو تربیت یہ ہے مگر خود ڈاکٹروں کی طبیعت بڑی مختلف ہو اچھا تربیت تو یہی ہے کہ بھائی آنے والے کو اسی طرح مسکراہٹ کے ساتھ ترکیب کے ساتھ تسلی کے بول یہ تو ڈاکٹروں کے لیے نا لواحقین کے لیے خود بھی کوئی ان کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں یا کسی کی عیادت کرنے کے واسطے جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے خود گھر والوں کا مزاج کیا ہونا چاہیے مگر یہ تربیت تو ہے اپنی پی جگہ پر ماشاءاللہ جس طرح ہم دیکھیں ہم ویسے جو دینی لوگ کہلاتے ہیں ہمارا ایک مذہبی چینل ہے ہم بھی ماڈلی یہی دعوت دیتے ہیں اخلاقی طور پر بھی یہی چیز انصد ہے مناسب ہے بہترین ہے سمجھ میں آتی ہے ہر زی شعور جانتا ہے مگر تھوڑی سی طبیعتوں میں عیادت آ... آ... کرنے والوں کے بھی کچھ مختلف کیفیت ہے خشک مزاجی تپکتی ہے हم. بہت کم لوگ بہت کم افراد ایسے ہیں ڈاکٹرز میں بھی میں ایسا کروں آپ کی خدمت پہ ایک ایسے ڈاکٹرز کو بھی میں جانتا ہوں جن کی طبیعت جن کی جنی مسکراہٹ دیکھ کر ہی مریض بھلا چنگا ہو جاتا ہے اللہ اور اللہ میں اللہ ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں کہ اچھا خاصا جو مریض کے ساتھ جا ہوتا ہے نا وہ <laughs> بھی بیماروں کے بعد نکلتے یہ میرا تجربہ ہے باقاعدہ مطلب مجھے خود ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو مسکراہٹ عطا فرمائے چہرہ بھی ذہن میں دس بجے میں نہیں مگر واقعی لوگ بڑی امید کے امید سے ان کے پاس جاتے ہیں اور میں کہوں کہ روزانہ کے جو ان کے ٹوکن بٹتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد صبح آٹھ بجے سے لے کر آپ کو دس بجے تک وہ سر دیکھتے ہیں اور دو ڈھائی گھنٹے کا وقفہ سوری گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا جو وقفہ لے کر جس ٹھیک ٹھاک تعداد ہو دو ٹوکن دن کا ڈیلی بٹتا ہے مگر ان کی مسکراہٹ کو ترسیہ بندانا یقین مانیے کہ بس وہ بنانا دو تین پانچ سات منٹ لگتے ہیں مگر دو تین پانچ سات منٹ کی وہ خشک مزاج کیفیت اللہ کی شان ہے وہ تو پروردگار عز و جل شفا دینے والا ہے اس سے بالکل کوئی بھی انکار نہیں کرتا مگر یہ جو ڈاکٹر صاحب کا اپنا حال ہے نا بڑا بے حال ہے ایک تو یہ دوسرا پہلو جو آپ نے اشاع فرمایا کہ جن کے ہاں یہ مرض ہو جائے جو مریض کے لواحقین ہیں ان کو تو امید ہی بندھانی چاہیے ہر ہر مرحلے پر ایسی ہی کیفیت اختیار کرنی چاہیے کہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے وہی اگر غم لے کے بیٹھ جائیں گے سم ٹائم ہوتا ہے جس طرح ان دنوں بھی میں کہوں کہ ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب کو بہت ہی ایک امر, امر دشوار لاحق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اللہ, اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاء کاملہ عاجلہ ناف عشاف آتا فرمائے محبوب علی صلاحت کا صدقہ نصیب کرے رمضان کی برکت سے انہیں شفاعت اتہ فرمائے مگر جب ان کے جو ریلیٹیو ہیں دعا کے لیے یا ہر دو تین دن کے بعد ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی کیفیت اگرچہ دیکھیں وہ پریشانی ہے اس سے انکار نہیں ہے مگر مریض کے سامنے آپ کو جو کیفیت اختیار کرنی ہے نا مریض کے سامنے جو آپ کی صورت ہونی چاہیے وہ بڑی مختلف ہونی چاہیے امید آخری لمحے تک نہیں ٹوٹنی چاہیے اور پھر اب آ اس پرپر موضوع کی طرف کی عیادت تو یہ تو سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی اداؤں میں سے بلکہ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ جو طبط المدینہ کی کتاب ہے اس میں اسی ٹاپک پر جو پہلی حدیث میں رسول بھائی وہی اتنی منفرد ہے کہ میں بولوں اللہ اکبر کبی جب آپ نے مجھے موضوع بھیجا تو اس کے بعد میں غور کرنے لگا کہ کہاں سے ملے گا تو توجہ ہی اس میں دیکھتے ہیں تو پہلی حدیث جو پڑی یقین مانے دل بو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں جو مدری چنل, چنل کے ناظرین کی خدمت م م میں وہ حدیث بحض پاک میں پیش کروں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے کہ نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن فرمائے گا مدری چنل کے ناظرین بھی توجہ فرمائے کہ حدیث پاک میں کس قدر اللہ کے بندوں سے پیار کی پوزیشن ہے اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا اللہ فرمائے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہ میں کی؟ بیمار ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی بندہ عرض کرے گا اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے اللہ تبارہ کا تعالی فرمائے گا کیا تو نہ جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے پھر بھی نے اس کی عیادت نہیں کی اللہ اکبر کبھی آگے ہے اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا بندہ عرض کرے گا اے اب اکز وجل میں تجھے کھانا کیسے کھلا تھا تو رب العالمین ہے اللہ اکز وجل ارشاد فرمائے گا میرے فلاب بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے کھانا کھلایا کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس ضرور پا لیتا پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ابن آدم میں نے پانی مانگا تو نے مجھے پانی کیوں نہ دیا بندہ عرض کرے گا یا رب یارب اجزل میں تجھے پانی کیسے دیتا کہ تو تو رب العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ اچاف فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تو سے پانی مانگا تو نے اسے کیوں نہ پلایا کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا یعنی رب کریم جل مجدح نے دیکھیے اس کی تشریح و یقیناً جو علماء فرمائیں گی وہ فرمائیں گے اس پر تھوڑا سا اگر دی جائے کہ کس قدر رب کریم جل کو اپنے بندوں سے پیار اور اللہ, اللہ, اللہ کے کسی بندے کی کسی صورت میں خیرخوانی نہ کرنا اس کی غم غمگساری نہ کرنا اس کے اللہ ساتھ وہ صورت اختیار نہ کرنا کہ جو اللہ کو محبوب ہے رسول خدا کو محبوب ہے اللہ, اللہ, اللہ تبارک کا تعالی جل مجدو اس کے لیے کیا اشارہ فرماتا ہے اسی کے متعلق اگلی حدیث لکھی سرکار علی السلط اسلام نے اشار فرمایا شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے کہ خوش ہو جا تیرا چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اللہ اللہ تبارک تعالی کس قدر مہربان ہے کس قدر مہربان ہے کس قدر مہربان ہے تو جب بھی مریض ملے ملے نہیں جب بھی مریض کے متعلق معلوم چلے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو عزیزوں میں ہو پڑوسیوں میں ہو ہرگز ہرگز ہر سے بے پرواہی اختیار نہ کیجیے اس سے دوری اختیار نہ کیجیے جائیے آپ کے دو منٹ آپ کے دو پل آپ کے دو میٹھے بول آپ کے دو تسلی بھرے بول اس کی زندگی میں کیا خوشیاں لے کر آ جاتے ہیں اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی لے کر آ جاتے ہیں ان کے لواحقین کے دلوں کو کیسا خوش و خرم و شاد رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی عظیم جزا جزاک فرمائے تو آپ یہ فرما نا تو باہر شریعت کے اندر جو آداب عیادت کے وہ پڑھے تو اس میں لکھا و دیکھا یعنی آداب باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مرض کی سختی دیکھنے کے باوجود بھی یعنی اس, اس طرح کا اظہار نہ کرے کہ اس کو لگے کہ جو ہے نا یعنی اس کی حالت بہت یعنی آداب لکھے ہوئے ہیں اور یعنی سر بھی ایسا نہ ہلایا کہ اس کو لگے گا لوگ یعنی اس کو تسلی والے بول جو ہے نا وہ چلی گئی ہوگی اللہ کیا نہ کرے ہاں تو میں بھاری شریعت سے آداب بیان کر رہا تھا مریض کی آدھت کیونکہ اصل میں یہ نیکی رمضان المبارک میں اس کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے شاید جو ہے بازوں کو سستی آتی ہوگی اس حوالے سے تو پھر ہمارا عیادت کرنے کا جو انداز ہے تو آداب بیان ہو رہا تھا کہ جب ہم جائیں اور اگر ہمیں لگے بھی کہ بھئی مریض کی حالت واقعی جو ہے وہ سختی والی ہے سب مرض کی شدت ہے تو ہمارے انداز سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے نہ مطلب یہاں تک لکھا ہے آداب میں کہ سر بھی نہ ہلائے اور تو یہ یعنی اب جو ہمارا اس معاملے میں پھر جو ہوتا ہے انداز ہوتا ہے کیونکہ ہم یعنی نیم حکیم ہم ہیں نیم ڈاکٹر ہم ہیں نیم سرجن ہم ہیں اس معاملے میں ہوتا ہے نیم حکیم نہیں ہوتے نیم کو صحیح سائڈ میں رکھے آتے بڑے سب سے بڑے عجیب عجیب اعظم سب سے بڑے ڈاکٹر بتائیں سب سے بڑا اوپینین ہمارا ہوتا ہے سب زیادہ تجربات ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں سب زیادہ شایدات ہم بتا رہے ہو کہ ہسٹری بھی ظاہر بیان کرنی ہوتی ہے علامات مرض پر بھی سیر حاصل گفتگو ہونا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو مریض کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں یا تیمہ داری کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو تیمہ کرنے والوں کی خدمت کی بھی اپنی ایک جو ہے نا وہ لسٹ ہوتی ہے اور تو اس سے بھی جو ہے مطلب مریض اور جو مریض کا گھرانہ ہے اس سے بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان سارے پہلووں پر بھی ظاہر ہے اگر اس کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے مطلب ذہن سازی کی کوشش کی جائے تو امید ہے کہ امت کی بہت خیر خائی ہوگی اور پہلا ہوگا موڑن ات موڑن ات کرتا ہوگا جو جا کر مریض کو تنگ کرتا ہے ایسے ہوتے ہیں لوگ ایسے ایسے ایسے جسمانی ایسے مریضوں ایسے کو اذیت دینے کا تو مزاج کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے عوامی طور پر جسمانی مریض ہے بےچارا اور اب عیادت کرنے والوں کی لمبی فہرست ایک تو دلجوئی کے لیے جانا مرحبہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبہ زبردست مگر باقاعدہ یہ دیکھا جائے عوامی طور پر ایک انداز ہے کہ معلوم ہے کہ ہاسپٹل میں ٹائم بھی ڈیوریشن بھی آدھے پونے گھنٹے کا ہے مگر وہ فہرست ہوتی ہے ترکیب ہوتی ہے جانا ہے ملنا ہے جلنا ہے اور اس کے بعد آنے والوں کا جذبہ اپنی جگہ پر ہے مگر وہ جو بیار ہے نا بیچارہ اس کی بھی آزمائے چل رہی ہے مجھے تھوڑا سا یہاں پر پلام ہے <laughs> ایسے معاشرے میں کتنے لوگ رہ گئے اتروائز جن کے پاس عیادت کرنے والوں کا تانتا بندہ ہوا ہے مجھے تو نہیں لگتا اتنا مجھے یہاں پر ہے کیونکہ اگر آپ گراؤنڈ ریلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہسپتالوں کے بیڈ بھرے ہوئے ہیں میرا خیال ہے ہسپتالوں میں بستر خالی نہیں ہوتے جیسے قبرستانوں میں دفن کے لیے قبریں نہیں ملتی اس طرح مریضوں کا ہسپتالوں بس میں بستر نہیں ملتے ویٹنگ چل رہا ہوتا ہے اگر ان میرا اپنا تو اندازہ ہے دیکھیں غلط ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہسپتال کے ایک لزار مریضوں سے رینڈملی اگر آپ ان کا انٹرویو لے لیں تاثرات کہ آپ سے یادت کرنے والے کتنے ہیں تو شاید چند کی تو یہ ہوگا کہ شروع میں رش تھا اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میجورٹی شاید کہے گی کہ نہ شروع, شروع میں رش تھا نہ رش ہے آ گئے اچھا بیٹے تو بولا بیٹے شروع میں آتے تھے اب نہیں آتے گھر والے شروع میں آتے تھے اپنی آتے بھائی شروع میں آتے تھے اپنی آتے نہیں یہ نا یہ بازوں کا جو پرسنلٹیز ہوتی ہے نا بھائی ان کے لیے جیسے آپ پچھلے دنوں آپ کے ہم نے سوشل میڈیا پر تصویر دیکھی تھی تو کوئی مطلب پرسنالٹی اگر بیمار ہوتی ہے تو اس کو تو دنیا میں دکھایا بھی جاتا ہے بتایا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ بیمار ہو گئے عام طور پر اب ہمارے یہ جیسے یہ مدری تو وہ کیوں نہیں آئے تو پتا چلا جانا وہ بیمار ہے اب یہاں سے چار سو ساڑھے چار سو کا اگر مدنی حملہ ہے ان کو اگر پتا چل جائے گا ہمارا یہ فلا کیمرہ میں بیمار ہے تو کون سے اس کے گھر پہ تانتا بن جائے گا یار بلکہ بےچارے کے بعد تو میسج بھی اتنے نہیں آئیں گے وہ تو دیکھتا رہ جائے گا کسی کو پتا بھی ہے نہیں ایک میسج آئے گا کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کی کٹوتی ہو رہی ہے تو اس میں اس کو اور بیماری ہو جائے گی کہ خرچہ دور گیا تو امیرل سنت کا بھی کچھ اس طرح کا تجزیہ ہے آپ نے جو آدھا بیان کیے نا اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ جو لسٹ ہے نا یہ جو آپ کہیں کہ عیادت کرنے والوں کا تانتا بندہ ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں غم خاری کا اتنا اہم رجحان تو نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے اور یہاں تو مسجد میں نمازی نہیں آ رہا ہوتا تو دوسرے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یار آیا کیوں نہیں ہے <متنی> تو ہسپتالوں میں جا کر آپ دیکھ لیں ماں بیمار ہے بیٹا پوچھتا نہیں ہے باپ بیمار ہے بیٹا پوچھتا نہیں ہے ہاں بیٹا بیمار ہے ماں باپ پوچھیں گے وہ ایک, ایک ہے یہ ایک انداز باقی اس کے علاوہ اتنا میرے نزدیک یادت کا اتنا رجحان نہیں ہے ورنہ اگر ہوتا تو شاید یہ دکھ نہ ہوتے جو ہمارے معاشرے میں حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا پیارا انداز کہ کسی صحابی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی نا میرے آقا اس کے معاملے میں اس کی یادت فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد میں نظر نہ آتے نا صحابی ربی اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس کی خبر گیری کے لیے کوشش فرماتے تھے کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہے اس کی معلومات لی جاتی تھی آج کہاں ہے ایسا جب مجھے بتائیے کون سی مسجد اتنی ہے جن میں نمازی نظر نہ تو نمازیوں کو امام صاحب کو تشویش ہو رہی ہے کہ یار یہ نظر آتے تھے کہاں چلے گئے نہیں ہے مطلب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سرد موہری میں پاتا ہوں میں نے دوبارہ ارض کر دوں کہ سیلیبریٹیز اور فیمس پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں یا ایسی کہ جن سے والیحانہ ایک عقیدت اور محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے تو ان کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے بلکہ حقیقت تو اگر میں بتاؤں تو ایسی بھی شہرت والی شخصیات ہیں عقیدت جن سے رکھی جاتی وہ بھی شخصیات ہیں جو خود اس بات کے بارے میں آپ کو شاید اپنی رائے دیں کہ عیادت کرنے والوں کی اتنی تعداد نہیں ہے امل سنت کا جب آپریشن ہوا تو واقعات یادت کرنے والوں کا ایک تاطا بندھا ہوا تھا تو وہ ایک دیکھیں چیزوں کا استثنا رہے گا تخصیص رہے گی مگر اوورال دیکھا جائے تو اتنا میرا اپنا دیکھیں ہو سکتا ہے آپ لوگ بوجھ بوجھ گئے کہ یار جب ہماری مختلف برادری کون رشتہ دار بھائی کون پوچھتا ہے کسی کو مامو بیمار ہو تو بھانجا نہیں پوچھتا ہے چاچا بیمار ہو تو بھتیجا نہیں پوچھتا بھانجا اور بھتیجا بیمار ہو تو مامو چاچا نہیں پوچھتے یہاں مطلب کہ اتنا پوچھنے کا رجحان نا سگا بھائی بھی ایک دن پوچھتا ہے دوسرے دن سگا بھائی بھی نہیں پوچھتا طویل دیکھ عرصے کی بیماری میں مسلسل یہ تو ہے کہ طویل عرصے کی بیماری میں مسلسل یعنی جو ہے نا عیادت کرنے والوں کا تانتا ہی بندھا رہے تو آه آه یہ نورمال نورمال ہو والوں کا بھی تو نہیں ہوتا شادی ہو جاتے ہیں تو صاحب ہاسپٹل میں ہیں دو بھائی ہیں وہ آپس میں یوں لڑ رہے ہیں کہ کل تو میں رکا تھا آج ہاں یہ دیکھے یہ یہ تو دیکھیں یہ مطلب میں ایک اسپتال میں گیا تھا گھر میں کسی کی پرابلم تھا تو مجھے جانا پڑا ان کو ہسپتال لے کر تو میں اسپتال گیا تو جب میں واپسی تھا تو مجھ سے کچھ ملے جانتے تھے دعوت اسلامک مدنی ماحول کی, کی برقرا اب یقین مانے میں نے ان کی یہ فیملی ممبر تھے میں نے ان کی جب باتیں سنی تو گویا کہ یہ اس بات کے لیے دعا کروانے کے والے تھے کہ بہت دن ہو گئے والد صاحب یوں آئی سی یو میں تو اب جیسے کہ کتنا کرے ہم لوگ یوں کر کے یعنی میں آپ کو یعنی مجھے کہتے ہوئے ان کی بات دوراتے ہوئے حیا آ رہی ہے انہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے حیا نہ آئی تھی یہ میں آپ کو بتا دوں تو میں باہر نکل کر اپنے گھر میں مطلب میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ مطلب میرا موڈ آف ہو گیا یعنی مجھے ایک شوق میرے لیے ایک مطلب میں یوں مجھے برا لگا مجھے برا لگا یعنی وہ مجھے لے گئے دم وغیرہ کرنے کے لیے اندر میں اور جب میں دم وغیرہ کر کے باہر نکلا تو وہ ایسی بات کی کہ آپ نے ایسا دم کیوں نہیں کیا کہ اگلے کا دم نکل جا اللہ کی پناہ یہ ترک وہ چوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں معاشرے کا تاریخ اور یہ بہت غالب ہے بہت بہت غالب ہے آپ نے جو اپنے غلام نصوربا جو فرمایا نا کہ جب آدمی جب واقعی بیمار ہوتا ہے نا فرسٹ نیوز آتی ہے تو خود ہی اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے لیے کیا ہے وہ تو خود ہی ایمرجنسی کے سے گزر رہا وہاں پر رش ہوا ہے مگر جب وہ خود ایک اپنی ایمرجنسی سے نکلتا ہے اور ایک لانگ ٹریٹمنٹ کے نام پر یہ کہیں ایڈمٹ ہوتا ہے تب تو اس کا انتظار ہوگا کہ بھائی کوئی تو آئے گا ملنے کے لیے ایمرجنسی میں جب کو بے کو پتا ہی کوئی نہیں کون آیا کون چلا گیا تو دو چار دن میں آ گیا اچھا پھر اس میں بھی مریض سے ہمدردی کتنی اور رشتہ داروں کو منہ دینے کا معاملہ کتنا یہ تو ہے ٹھیک ہے وہ قیادت وہ جو ثواب اور وہ جو, جو, جو, جو اخلاص کی جو صورتیں ہیں مطلب وہ تو کتنا تو اور وہ کتنا تو یہ بہت سارے پہلو ہیں اگر ہم ان کو کیونکہ ہم کیوں اپنے ناظرین کو ڈارک میں رکھیں جی جی جو, جی جی جو جی ہے ریئلٹی جہاں مطلب پذیر ہی ہے وہاں پذیرہ ہی ہے مگر معذت کے ساتھ غم خواری کے حوالے سے ہمارے اتنی پذیرہ آئی نہیں ہے آپ کے پڑوسی کے اندر افطار کا انتظام پورا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا سہری کا انتظام پورا نہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور مطلب کہ جو برا حال ہے مہنگائی اتنی ہے گرمی اتنی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے گھر میں پکانے کے اتنے مسائل ہیں اور پھل کا پرابلم ہے یہ وہ ہزار قسم کی چیزیں ہیں کتنے ایسے غریب ہوں گے کہ جو ابھی سے سوچ رہے کہ بچوں کی عید کی تیاری کے کیا کریں گے ایک طبقہ ہے جو پچیس ہزار کا جوڑا سلو رہا ہے اور کسی भी کے پاس پانچ سو روپے کا اپنے بچے کے لیے کرتا لینے کا پیسہ نہیں ہوگا یہ سب معاشرے کی ریئلٹی ہے یہ معاشرے کی حقیقت ہے ہم اس کو تسلیم کریں اور نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عملی وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں آپ بولے کیا پچیس ہزار کا جوڑا نہ لیں میں لینا نہ لینے والا کوئی تبصرہ نہیں کرتا میں تو ہمدردی کی بات کر رہا ہوں غمخواری کا ایک ٹاپک ہے قیادت کا ایک ٹاپک ہے تو میں اس کے بعد بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ ہیں میں جانتا ہوں ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی جن کی غمخواری کو میں خود تسلیم کرتا ہوں وہ باقاعدہ مطلب ان کو پتا چل جائے کہ کوئی ایشو ہے تو وہ مطلب پوچھنے میں اور باقاعدہ آپ کے غم کو ہلکا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اچھا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا یہ پرابلم بارہ کو پتا ہے ان میں سے دو ہی نکلتے ہیں یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا حالانکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں عیادت کرنا یعنی کہ وہ ملٹی میڈیا عیادت کرنا یہ کوئی اتنا الیکٹرانک جو یعنی الیکٹرانک میں آپ کو میں یورپ گیا یو گیا افریقہ گیا وہاں جا کر عوامی حوالے سے یار حوالے سے میں نے باقاعدہ پوچھا ہے یہ مطلب یہ میرا ٹاپک ہے ریلی really یہ میرا ٹاپک ہے میں جا کر پوچھا ہے کہ اس پورے مہینے میں یا دو مہینے میں کس نے کتنے جنازے پڑے اللہ کتنے مریضوں کی آپ نے عیادت کی ہے اللہ تبلیغ کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ آپ کا غم ہر ہونا آپ امت کی غمخواری کریں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے صحیح لیکن نہیں تو پھر بعضوں کا مجھے پوچھنا پڑتا تھا بھائی آپ کے شہر میں مرتے کوئی مرتے نہیں آپ کو پتا چلتا ہے نہیں چلتا ہاں انتقال ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں یعنی اتنا عجیب حال ہیں کہ ہسپتال میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں حضور اللہ آپس کے لوگ مطلب میں اتنا آپ دیکھیے میں بیٹھتے شروع ہو گیا ہوں جی جی جی یعنی میں اس معاملے میں اتنا دل جلا آدمی ہوں یعنی مجھے میری ذات کا الحمد للہ العالمین کو اتنا بہت بڑا کڑوا ایکسپیرینس نہیں ہے زیادہ لیکن مجھے دوسروں کے حوالے سے اتنے کڑوے مشاہدے ہیں کہ اگر میں اس کی فائلیں کھولنا شروع کروں تو لوگ شرمندہ ہو جائیں کہ ہم لوگ کیا مطلب بالکل اخلاقیات کے اس معیار سے اتنے گر گئے یعنی بالکل ہسپتال چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جیسے میں نے آج مغرب کے بعد ایک بیان کیا او میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک شخص اب ایک بڑھے شخص کو اولڈ ہاؤس لے گیا تر بھائی اور ایڈمٹ کروایا وہ ایڈمن کے بعد بینچ پہ جب کہیں بٹھا کر اندر کمرے میں گیا اور سارے فارم فیلنگ کر ہے یہ کر ہے وہ کر ہے سب کر کرا کر تو اس نے اس کا جو ریلیشن اس نے لکھا کہ بھائی جس کو لائے اس کا ریلیشن کیا ہے کل کو آپ کو رابطہ کرنا پڑے تو اس نے کو اپنا پڑوسی وغیرہ اس طرح کر کے اور فون نمبر یہ سب کر کرا کر چلا گیا جب وہ چلا گیا اور وہ تو وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا تو وہ جو واپس آیا ایڈمن تو اس نے کہا برے کتنے لوگ اچھے لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں یہ آپ کا پڑوسی کتنا اچھا آدمی ہے کہ آپ کو بولے پڑوسی نہیں ہے تو میرا بیٹا ہے اللہ یعنی وہ اس کا بیٹا تھا پڑوسی لکھ کر غلط نمبر لکھ کر غلط سب کچھ غلط کر کے تاکہ میں ملوں ہی نہیں اور اپنے باپ کو وولڈ ہاؤس میں حوالے کر کے چلا گیا اس باپ کی حالت کیا ہوگی یار جب جس معاشرے میں اخلاق کا اس قدر جنازہ نکل جائے کہ لوگ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی زیادتیوں پر اترائیں اس میں بھلا کس کا ہوگا اپنے غلام نسول بھائی صحیح میں واقع میں عرض کروں گا مدری جنگ کے ناظرین یہ جو ہم موضوع ہے نا یہ مجھے نہیں پتا جن کا موضوع کیا ہے یہ عادت لی میں تو میں کہتا ہوں کہ غم خاری ایک ایسی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر تو باقاعدہ ڈسکشن کریں اس پر بچوں کی تربیت کریں مطلب اس میں گھر میں تربیت کہیں اگر بھائی بیمار ہے تو دوسرے بھائی کو اکسائیں بیٹا بھائی کو پوچھو بہن بیمار ہے تو دوسری بہن کو آپ اکسائیں کہ بیٹا جا کے پوچھو اچھا ماں بیمار ہے تو باپ کا کام ہے کہ وہ اب خود بھی کرے بیوی کی تیمارداری اور یادت اور اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا امی کو پوچھا بیٹا ]wei. امی کو پوچھا بیٹا امی کو پوچھا ابو بیمار ہے تو امی کا کام ہے کہ بچپن سے بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا ابو کو پوچھا بیٹا ابو کو پانی کا پوچھا بیٹا ابو بیمار ہے بیٹا ابو کے سر میں درد ہے ابو کا یہ ابو کا یہ تاکہ آپ کے بچوں کی گھر کے اندر ہی غمخواری کی عادت پڑے اور یادت کی عادت پڑے ہم لوگ یہ کہتے تھے ابھی تو بچہ ہے اس کو بھی کیا یہی تربیت جی کی ان کی عمریں تھیں جن میں ہم نے ان کو لاپرواہ کر دیا آج آپ کی بھی نہ ان کو پرواہ ہے نہ محلے کی پرواہ ہے نہ رشتہ داروں کی پرواہ, لا لا پرواہ لا آج دی دی ہم دی بچوں دی کو کہیں کہ فنا بیٹا رشتہ دار بیمار ہے جا کر ذرا مل کر آ جاؤ بچے کے پاس ٹائم نہیں ملنے کے لیے جانے کا نہیں اس کے اس کا شیڈول اس کا خراب ہو جائے گا بولو خالہ سے ملنے بیٹا خالہ بیمار ہے پھوپھی بیمار ہیں ان سے پردہ نہیں ہے کھالا پھوپھی سے پردہ نہیں ہے بیٹا وہ بیمار ہیں ان سے ذرا یادت کر کے آ جاؤ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں ہوگا ہم نہیں کہتے کہ چچی کی یادت کر کے راؤ یا مومانی کی یادت کر کے آؤ کہ وہ مطلب ہاں وہ مطلب غیر محرم عورتیں ہیں ان سے ساتھ پردہ ہے ہمارے بالک بچوں کا تو اس طرح مطلب کہ اگر کوئی پڑوسی بیمار ہے بچے بیٹھے جاتے جاتے ذرا پڑوسی سے جی عیادت جی کرتے چلے جانا نہیں نہیں میں نے ٹائم دیا ہے ٹائم یہ اگر میں جو کہہ رہا ہوں یہ نیچر یہ کلچر اگر آپ نہیں پاتے تو آپ مجھے کہیے کال کریں آپ بالکل کروس کر سکتے ہیں آپ مطلب مجھے جھٹلا سکتے ہیں آپ اور اگر جو کہا جا رہا ہے وہ واقعی ایسا ہے اور معاشرے میں آپ ایسا پاتے ہیں تو اس کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں میں بھی ادا کروں آپ بھی ادا کریں دیکھیں یہ تو ایک روت کاز تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا نا کہ بچپن میں ہم سے کچھ ایسی مسٹیکس ہوئی کہ جس میں ہم نے ان کا بہیویئر شیپ کرنا تھا وہ ہم بہیویئر شیپ نہ کر سکے ان کا طرز عمل کو جو رخ دینا تھا وہ مسٹیک ہو گئی کوئی ایسا اب حل ہے اب تو چلیں ہو گئی مسٹیک گاڑی چھٹ گئی اب کیسے دوڑ کے چڑھیں اس کو کیسے سیدھا کریں صحیح رخ پہ اس کو کیسے پھیرے دار المدینہ میں آپ کے پاس کتنے چودہ ہزار ہے کم و بیش مدرسۃ المدینہ میں آپ کے پاس تقریباً سوا لاکھ ہیں اور المدینہ میں آپ کے پاس کمو بیس تیس ہزار ہیں جی جی آلموسٹ ٹھیک ہے کمو جی جی یہ مل کر کتنے ہو گئے کمو بیش دو لاکھ سے پانچ ہزار کم کم یہ دو لاکھ کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی منی مدنی منیا یہ آپ کے پاس ہیں جاوید جی الاسلامی کے دلوقت پاس مبلگین آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار سے زیادہ آپ کے پاس عجیب امپلائیز ہیں الحمد ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہیں پاکستان میں کم و بیش ایک لاکھ چار ہزار کے آس ہمارے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے جی جی. تو جو ذمہ دار ہے اس, اس کی فیملی بھی انٹریکشن ہوتی ہے دعوت جا جی دی. دی اسلامی کے پاس اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو صرف جو کنیکٹیوٹی جن کے ساتھ ہمارے پاس ایز اے ریکارڈ کنیکٹیوٹی ہے ریکارڈیڈ کا میں ابھی نہیں شمار کر رہا ہمارے ہفتہ وار اجتماع والوں کا بھی میرے شمار نہیں کر رہا ہمارے مدرست مدینہ بالیگان میں شرکت کرنے والوں کو میں شمار نہیں کر رہا ہمارے بڑی باری, باری راتوں میں شرکت کرنے والوں کو میں شمار نہیں کر رہا ہمارے اداروں کی وابستگان کو ٹھیک ہے نا یہ میں نے بہت سچی بات کی ہے بہت اوپر بات کی ہے تب بھی ہمارے پاس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تین سے ساڑھے تین یا چار لاکھ فیملیز اور ان کے ممبرس اگر ہم ایک ایک فیملی کے چار چار پانچ پانچ ممبر لے لیں تو آپ کے پاس میسج پہنچانے کے لیے اس وقت پندرہ سے بیس لاکھ افراد آپ کے کنیکٹوٹی کے اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تھوڑی سی زیادہ اپروچ کرنی پڑے گی تو وہ آپ کے اس میں آ جاتے ہیں ہم اس میسج کو عام کریں اس پیغام کو عام کریں اور اب بھی سے ان کی تربیت کریں یہ دارالمدینہ میں پوچھتے رہیں اور آپ ہم مدرسۃ المدینہ میں پوچھتے رہیں جامعت المدینہ میں ہم پوچھتے رہیں ہم اپنے ذمہ داروں اور نگرانوں کو اس بات پر ابھارتے رہیں اور یہ کرتے ہیں احسانی نہیں کرتے جو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کی ایک تو آپ کو اسٹرینتھ پتا چلے گی اور یہ کیا جاتا ہے یہ ہمارے مدنی انعامات میں بھی ڈالا گیا ہے یہ الحمدللہ ہمارے ہماری تربیت کا اور ہمارے وہ جو پوائنٹس ہیں ہمارے جو مینٹس ہیں ہمارے مدنی پھول ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ پوچھنا کرنا یہ سب کچھ لیکن جب ہم سب مل کر یہ پوری فیملیز مل کر اور یہ پوری جنریشن مل کر یہ کیلکولیشن مل کر کام کرے گی تو کیا یہ ہزاروں اگر میں لاکھوں سے ہزاروں کی طرف بھی آ جاؤں جو ایکٹو ہو جائیں گے تو کیا یہ ہزاروں لاکھوں میں اور چند سالوں میں لاکھوں کروڑوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے بالکل لہر اتنا تو ہے نا یعنی ایسا تو نہیں نا کہ چراغ میں تیل ہی نہیں ہے تیل کم صحیح ہلکا ہلکا ٹم چراغ تو ضرور ہے تھوڑی کوشش کرو گے تیل بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ روشنی بڑھ جائے گی <سلام> کہتے ہیں اندھیروں کو نہ کوسو چراغ کو درست کر لو ہم <سلام> انشاءاللہ یہ کوشش کریں مل جل کر ہمارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مجموعی طور پر ہمارے ناظرین ہمارے الحمد دیکھتے سنتے رہتے ہیں ہوں گے دیکھتے سنتے ہیں سب مل کر کوشش کریں اور یہ جو غمخواری کا جو انصر ہے جو کم ہوتا چلا جا رہا ہے جو ہمارے گھروں تک یہ گھروں سے ہی اٹھانا, اٹھانا پڑے اٹھانا گا, پڑے گا. جی, مدینہ مساجد مدینہ. میں ممبر اور محراب سے یہ میسج کو مزید, مزید عام کرنا پڑے گا نمازیوں سے اس میسج کو عام کرنا پڑے گا اس زمین میں یہ جو ادا آپ نے ادا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں بھی تکلیف ہے تو عادت فرما رہے مسجد میں نہیں آئے تو دے. اس کو اگر تھوڑا آپ اس سے تو یہ بہت میرا خیال ہے ایک موقع پر سر غالب آ رہے تھے شاید ہنستے واپس آ رہے تھے آپ کو اپنے سابق کا پتا چلا آپ ان کی یادت کے لیے تشریف لے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکل کر مریضوں کی یادت کے لیے جایا کرتے صلی اللہ وسلم آج مطلب میں میں یورپ کے بعد ممالک میں ذمہ داران کے عام مسلمان عام اسلام میں یار آپ کے یہاں کوئی ہے یا نہیں ہے تجیز و تقسیم کے مسائل ہیں حضور مسلمانوں کی لاشوں کے جنازوں کے مسائل ہیں آپ جسم آپ مطلب ہم اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں کئی جگہوں پر فرض کفایہ چھٹ رہے ہیں تدفین کے حوالے سے غسل کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے تو لوگ اتنے زیادہ اس میں کھو کے بس کمانے میں اور نفسہ نفسی میں لوگ لگے ہوئے ہیں کوئی کسی کو پوچھنے کی تیار نہیں ہے اتنا ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بھائی بیمار ہے بھائی نہیں پوچھ رہا دوست پوچھ رہے تو یہ کوالٹی نہیں ایسا نہیں ہے بازوں کے اندر یہ وقف موجود ہے کہ وہ بیماروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں جھوٹ جاتے ہیں ان کے ساتھ علاج کرائیں گے یہ کرائیں گے تو یہ کوالٹی ہے مگر یہ کوالٹی بہت کم ہے یار اور حاجت بند زیادہ ہیں حاجت پوری کرنے والے اور حاجتوں میں کام آنے والے بہت کم رہ گئے تو اللہ کرے کہ یہ جو عرض کیا ہے اگر کیونکہ یہ ٹائم پتا نہیں ناظرین کی تعداد کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا لیکن انشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ اللہ نے چاہا تو کام آئے گا اور ان اس میں سواب کمائیں گے اللہ کی رعمت کلام سنیں کلام سن آج کیا سنائیں گے حدیض ایک کال لے لیتے جی سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تاریخ ہند کولکاتہ سے میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مریض کی عیادت سنت کے مطابق کس طرح کرنا چاہیے اور اس کے کی کیا فائدے ہوتے ہیں اور جو ہم سے بات چیت کرتے ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں عیادت کے لیے لیکن جن جو ہم سے روٹے ہوئے ہیں جو ہم سے دور ہیں جنہیں ہم بہت کم جن سے ملتے ہیں ان کے پاس ہم وقت نہیں دیتے عیادت کے لیے تو ہمیں چند مدنی پھول عنایت فرما دیجیے کہ علیہ سلاۃ والسلام کیا صرف اپنے جاننے والوں کے پاس ہی عیادت کے لیے جاتے تھے یا ہر, ہر عوام کے لیے جایا کرتے تھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے عیادت تو مسلمان کی کرنی چاہیے اور اسپیشلی وہ جاننے والے رشتے دار کہ جو روٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ تو زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ اور جو تجھ اور جو, جو, تجھ, پر جو تجھ سے توڑے اسے سے جوڑ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر تو عیادت تو کرنی چاہیے اور عیادت کی ایک فائدہ یا فواب واللہ علم انہوں نے کون سی روایت بیان کی اگر کی ہو تو تو وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عادت کرتا ہے تو ایک نعادی آسمان سے ندا کرتا ہے پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا शौर्ण ہے शौर्ण تو یہ یادت کا ایک ثواب میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا ہے اور ایک ثواب یہ ہے برکت کہ جس نے مریض کی عادت کی جب تک وہ بیٹھ نہ جائے دریا رحمت میں غوطے لگاتا رہتا لہ ہے اللہ اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے اللہ شبحان اللہ شبحان اللہ تو یہ ماشاءاللہ اللہ ثوابی ثواب ہے اور بڑی جی بھی بڑی ہے ایک اور حدیث میں آگے بڑھا جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کے وقت قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس مرض سے شفاتا فرمائے گا اللہ, ہاں اللہ, اللہ عظیم رب العرش عظیم اے یشفق میں عظمت والے عرش کے مالک اللہ عزب وجلہ سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں سبحان اللہ تو اس طرح مریض کی عیادت اور ثواب اور مریض کے لیے جو دعا ہے یہ بھی میں نے ابھی آپ کو حدیث نمبر 1552 بڑی پیاری صاحب کی جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی اسے جہنم سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے ماشاءاللہ اللہ ماشاء ثواب یعنی آہا مطلب مریض کا تو فائدہ ہے پھر دل جو ہے کا دل خوش ہوتا ہے قربان کے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ساٹھ برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے اچھا حدیث پاک میں ہے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور انہیں اپنے لیے دعا کرنے کا کہا کرو کیونکہ مریض کی دعا مقبول اور اس کے گنا معاف ہیں صلوا صل صل على الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على محمد الله عليك يا الله وسلم عليك يا حبيب گناگارو کو ہاتھ سے نوی دے خوشم عالی گے گناگارو کو سے نوی دے خوشم عالی گناگارو سے نبی سے خوشم عالی ہے مبارک او شفات کے لیے احمد سوالی مبارک او شفات کے لیے احمد سوالی مبارک کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس شعر میں آل آزر اللہ تعالی علیہ گناہ گاروں کو مبارک ہو ان کو خوشخبری ہو خوشخبری خوش مالی ہے خوشخبری خبری ہے خوشخبری ہے سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم ان کی شفات شفات کے, کے لیے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری شفات میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاگ کر دیا ہائے ہائے ہائے گلا خوشم عالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی مبارک, مبارک مبارک ہو شفات احمد, احمد سوالی مبارک کے احمد سوالی تیرا کا تے مبارکار مبارک پل مبارک بل بول بل رحمت تیرا کی ٹالی ترا تیرا تیرا تیرا رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی رہ مبارک اوش بات کے لیے احمد زوالی ہے تیرا کتے مبارک پل نے رحمت کی دالی ہے تیرا را مبارک مبارکار نے رحمت کی ڈالی ہے اسے پوکھ تیرے رب نیلا رحمت کی ڈالی ہے اسے تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے اسے تیرے رب بنا رہ گی مائک موتاج وقت کتا تیرے سگے درکار مائک موتاج دا ترے سگے درکار میں کتاج گدا تیرے سگے درکا تری سرکار والا ہے تیرا دربار آلی سر تیرا در پارلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی شاعری میں اتنی خوبصورت سی بات ہے پہلے مصر دوسرے مصرے کو آپ اگر آپ دیکھیں تقابل جس کو ہم کہتے ہیں پہلا مصرا آجزی انکساری کی اپنی ایک مثال پیش کر رہا ہے اور دوسرا مصرا ترقی بلندی اور عظمتوں کی ایک مثال پیش کر رہا ہے یعنی ایک طرف میں تنی اپنی آجزی ان کے ساری اپنی بیان کر رہے ہیں رحمت اللہ کیا فرما رہے ہیں ایک طرف اپنی کتنی آجز میں ایک محتاج بے وقت کسی کو وقت ہی نہیں ہے گدا تیرے سگے در کا یہ ہے اپنی اعلی عدت نے بیان کی لیکن اب جس کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں نا ان کی شان بیان کر رہے نا کیا اس, اس مقام کا میں یہ ہوں اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس مقام کا یہ بیان کر رہے ہیں اس مقام پر جو یہ مقام جو ہے نا جو آلت نے لکھا یہ بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو آ جا جائے, جائے یار میں کتاج وقت سگ در کا سر والا ہے تیرا سر پارلی ہے ہمارا خان صاحب کا شیر یاد آ رہا ہے یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غو سے اعظم یعنی غو سے اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ لے کہ قدم کتنا اونچا ہے یہ بھی اتنی بڑی ورایت کے منصب اور فائزیں مفتی اعظم ہند کہ ان کا دل ان کا جگر ان کی آنکھیں ان کا سر ہے کہ جس کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ یا غوث پاک جہاں چاہو رکھو قدم غو سے اعظم اور ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے نا ہم تو ان کے قدموں کے نیچے بھی آ جائیں تو ہمارے لیے ویرا پار ہے تو, لحمد لحمد تو لحمد لحمد یہ مطلب یہ بڑا خوبصورت تقابل ہوتا ہے کہ لکھنے والے کی ایک اپنی منزل ایک اپنا مقام ہے مگر وہ جس کے لیے لکھ رہا ہے نا وہ اس کو اتنا وہ ہے ہی اتنا بلند اس کو کیا اس کی تو سرکار کی شان میں کوئی لکھے تو سرکار کی تو شان یہ ہے کہ ولل آخر تو خیر مِنَ الکا منل اولا کہ تمہاری ہر آنے والی گھری پچھلی گڑی سے بہتر ہے تو ان کے تو مقام و مرتبے کی شانی کچھ اور ہے اور لکھنے والے کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور لکھا جائے بارگاہ رسالت میں تو قلم تو ہے نا قلم نیچے نہیں جاتا نا اگر سرکار کی شان میں کوئی لکھ رہا ہے اور صحیح لکھ رہا ہے عاشق لکھ رہا ہے تو قلم نیچے نہیں جائے گا قلم اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے میں ایک بے تیرے کا تیری سرکار والا ہے تیرا سر پارلی پالا ہے تیرا سر پارلی اللہ کریم ہمیں مدینہ دکھائے آج شبیر آبی ماشاء اللہ حاضری ہوئی جن جن کی حاضریاں ہوئی ہیں پچھلے دنوں اپنے اطربائی کی حاضری ہوئی ابھی ماشاء اللہ مدینہ شریف سے ہو کر آئے ہمارے محمود بھائی بھی اللہ ہمیں مدینہ دکھائے آقا کے درے دولت کے باہر جب ہم بیٹھتے ہیں نا یعنی دروازے مبارک کے باہر باب جبریل کے باہر قدمین شریفین میں جب ہم بیٹھتے ہیں وہ مقام جہاں ہم بیٹھے نا اس مقام پر بیٹھنے کی جو لذت اور جو لطف اور جو اس وقت جو ایک اپنے اندر ایک وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں پہنچ کا گیا ہوں بادشاہ نے پر بیٹھ کر بھی کیا مطلب کہ وہ اپنے اوپر وہ سوچتا ہوگا جو ان کے در کے سامنے ان کے دروازے کے سامنے بابے جبل کے سامنے ان کے قدبوں میں اگر غلام بیٹھ جائے نا وہ غلام اس کو جو اپنی بلندی پر ناز کر رہا ہوتا ہے نا وہ ناز ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا در سگ گدا یہ تیرا عظیم تک ہوئے ہے کہ آقا کی شان آقا کا مرتبہ کہ مطلب اونچی میں اونچی کچھ پاک در کی ہے یار تو ہاں یہ تو دربار کی بات ہو رہی ہے نا شہر کی مثال نہیں ہے شہر کی مثال ہے ہاں شرم سیا سے شرم سیا سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے کنویں یہ بھی کیا کم ہے یہ بھی کیا کم ہے تیرے میں آئے, آئے, آئے, آئے, آئے, آئے گوں سے شرمندہ اتنے ہیں کہ آپ کے سامنے آیا نہیں جاتا گناہوں میں اتنے شرمندہ ہیں کہ آپ کے سامنے کیسے آئیں گے یہ بھی کیا کم ہے جو تیرے شہر میں آئے ہوئے ارے واہ اف دے حیا بورے سلام. کریم ہے تیری گزر کی ہے میں بے وقت تیرے سگے در کا تیری سار والا ہے تیرا دربار والی ہے سر والا ہے تیرا دربار بار ہے تمہاری شرم سے پیشانے چلا لے پکت پکتی ہے تمہاری شرم سے پیشانے چلا لے ٹپکتی ہے ہمیں گے تن ہلا لے آسمان ضل جلا لی ہے ہمیں گے تن لے آسمان ضل جلالی ہے اور کزا رق ہے مگر کس شوق کا اللہ والی ہے کزا ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے جو ان کے اللہ یہ اعلیٰ حضرت کی تمنا ہے نا کہ قزا آئے آقا کے اس میں تو کیا شان ہے تو حق مرنا تو حق ہے مگر جو میرے آقا کی راہ میں میرے آقا کی راہ رام اللہ وہ اس موت کے کیا کہنے یار موت یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا You, مجھ کو موت آئے, آئے, آئے تو آئے کیا آئے پوچھنا آئے میرا میں خاک آئے پر آئے نظر آئے تیری دیوار آئے کی طرف آئے آئے آئے آئے آئے ہے مگر مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے جون کے راگ میں جائے بوجا اللہ والی ہے ابو اس عمر ہے دل بلکل واہ لال ابو بکرو مر مر اس مانو ہے سر جس کے بلکل ہے تیرا سن ویسے ہی اس گل نے خوبی کی ڈالی ہے تیرا سن ویسے ہی اس گلب نے خوبی کی ڈالی گئے اور رضا, قسمت مزیون جائے رضا قسمت ہی کھل جائے جو کیلا سے کتاب ہے رضا رضا قسمت ہی فل جائے گیلا کتاب آئے نا میں معالی ہے کہ تو نا سکے درگاہ خدا میں معالی ہے گانی گیلان سے آئے حال آزاد کا دیکھی ہے مجھے آقا کے دربار میں یہ جو خادم کا جو ایک وہ خطاب ہے یہ مجھے بارگاہ غصیت سے ملے کہ تجھے مبارک ہو کہ تو بارگاہ رسالت میں قبول کیا گیا ہے کیا خادم کے طور پر یوں نہ اس طرح کا خلاصہ بنتا ہے حضور حضور اپنا خادیم قبول کر لے حضور اپنا خادم قبول کر لیں یہ مطلب گیلان سے آ جائے اللہ سے خطاب ہے کہ تُو ادنا سگے درگاہ خدا میں گوسبا کی بارگاہ کی بات کی جا رہی ہے کیا ناچ شریف سے چلتے چلتے منقبت پر اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ ختم کرتے آل حضرت کی بھی کیا اشار یہ جو ہے نا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ اشعار یہ کلام در در سے در در سے سک سکتے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی یہ دور کا ماشاء اللہ یہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان یعنی میں واقعی عرض کروں آپ کو مدنی چینل کے ناظری اعلیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کی یہ شان ہے کہ ان کو پڑھ کر سن کر صحیح طور پر پڑھے صحیح طور پر سنے واقع عشق رسول عشق مدینہ غم مدینہ پھر عشق اولیا عشق صحابہ عشق ایل بیت میں اضافہ ہوتا ہے میرے اللہ میرے سنت کی بھی آپ مدنی چینل کی سکرین پر زیارت کر رہے ہیں الحمد اور ابھی نیتوں کا سلسلہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا آپ نے جو یہ انتخاب کیا کلام کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کے پیچھے آپ کا کوئی ذہن تھا جا جا وہ جا جا کرتا ہے مشکل, جا جا جا بھی مشکل دلاؤ پڑا تھا آج بھی آپ نے مشکل پڑا لیکن مشکل تھا لیکن لطف بہت آتا ہے یہی نہ ایسا مت یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا نا سمجھی پر بھی ناز آتا ہے یار پر نہیں یہ نا سمجھی پر بھی ناز آتا ہے یار اب ایسی کا سمجھ اپنے کو کہ یہ اس کو سمجھیں گے تو نا سمجھی میں شرمندگی نہیں ہو رہی تھی نا سمجھی میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار کیسا آلہ کلاب ہے نہیں سمجھے جاؤ بے دڑھک جمے جاؤ دوسرا یہ مطلب ہمارے جو امام کا کلام ہے اس کا بھی تو ظاہر چرچا بھی تو ہونا چاہیے یہ بھی پتا ہو یہ بھی کلام ہے کافی کلام ایسے ابھی بھی بہت سارے کلام ہیں شہیدی اعلیٰ کے وہ پڑھے ہی نہیں گئے کیوں بہت مشکل ہے بہت مشکل جب لمبیاتی نظیروں کا فی نظر وہ بھی کلام چل رہی رہا زمینوں مشہور کچھ ایسے اس میں بھی کچھ ایسے اشار ہیں زمین و زماں میں تو اشاری اشعار ہے کہ مطلب زمین و زمانے زمان اتنا مشکل ہے میں ہی سمجھ ہی نہیں آتے پڑھتے تھے کلام بھی فل ساری نہیں آتی بس کچھ اشعار ایسے ہیں مگر ان اشار کے اندر جو معرفت ہے نا عشق ہے معرفت ہے ایک رفعت ہے اور بعض کلام تو ایسے ہیں جن میں واقع ہمارے لیے بڑی تربیت ہے وہ بعض کلام آلاتوں کے وہ جو ڈائریکشن دیتے ہیں یہ راستہ ہے عشق کی بات کرنی ہے محبت کی بات کرنی ہے مدینے کی بات کرنی ہے معرفت کی بات کرنی ہے راستہ یہ ہے بات کر لے گا انداز یہ بات کر لے سڑک بالکل نیچے نہیں مطلب وہ بات وہی ہے کہ جس کی تعریف رہے نا نیچے نہیں آ کر بات کرنی ہے اوپر اوپر رہ کر بات کریں اوپر جائیں بادلوں میں جائیں آسمانوں میں جائیں اور بلندیوں پر جائیں بس اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کول کی طرف بھی جائیں علم چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ شاء اللہ عمران بھائی یہ رات شب جمعہ مبارک ہو حاضرین ناظرین کو عمران بھائی اور رمضان مبارک کی بھی آمد ہو اور یہ رات ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ و جل اس رات کی برکتیں اور دن کی برکتیں آتا فرمائے آج ماشاء اللہ اثر تب مغرب نسبت بہت پیاری تھی مدنی مذاکرے کی بارہ سو چھبیسواں ما ماشاء اللہ جی تھا اور بارہویں کی نسبت سے رمضان ملا بارہویں کی نسبت سے چھبیسویں رات یعنی ہمارے پیرو مرشد کی آمد ہوئی دنیا میں ولادت ہوئی تو عمران بھائی نسبتوں کا کردار ہماری زندگی میں کتنا ہے اس پر مدنی پولیس فرمائیے نسبت شے سن لیتے ہیں نسبت والا ایسے آقاوں آقاوں کا کا آقا کیسے بندہ ہوں رضا کیسے آپ کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے, میری سرکاروں کے, میری سرکاروں کے ایک سرکار میں کلام پڑھا جا رہا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کلام کی طرف نسبت کی طرف پر حق چلتے حق حق چلتے اس نسبت کی طرف جسے سب نسبتوں سے جوڑا ہے ہم کو کئی نسبتوں سے جوڑا ہے اس نے سنائیے اوپی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ پی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے یا رسول اللہ،, رسول اللہ یا حبیب اللہ, حبیب اللہ، یا رسول اللہ پکارو یا حبیب اللہ سلام شوق کہنا ایرو میرا بھی رو رو روس جب رو انور مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بلا یار سول میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑا رام سم دین گو میں بڑا ہاں دور دبا سے میرا سم دینو میں میرا رائے دے دے اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ہم آپ کو موتقفین کے جذبات تاثرات ان کی نیتیں ان کے احساسات سناتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں آئیے آج دیکھتے ہیں موتقفین کیا کہتے ہیں میں ایک ماہ کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہوں الحمدللہ لاہور میں میری رہائش ہے لاہور سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں کام کے ایک ماہ کے لیے الحمدللہ میں نے اپنی نمازیں درست کی ہیں نوافل ادا کر رہا ہوں عوامین کے نوافل تحجد کے نوافل کے دوسرے نوافل بھی ادا کر رہا ہوں میں پارٹ ٹائم رکشا چلاتا ہوں پارٹ ٹائم ملازمت کرتا ہوں اگر رکشہ نہیں چلاؤں گا پارٹ ٹائم تو کیسے چلے گا دل میں یہ سوچا بڑے میرے بیٹے نے مجھے کہا پاپا آپ چلے جاؤ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تیس دن کے لیے جاؤں گا شاید چھتیس سال سینتیس سال عمر ہے شاید پوری زندگی میں کچھ نہیں کر پایا اور اب یہ مہینہ میرا سب بن جائے نجات کا آج بھی مدنی ہلکا ہوا جو اس میں ہم نے گراؤنڈ پاک پڑھنا سیکھا میں ان شاء اللہ درشن میں دخلا لے کے جاؤں گا درشن انشاءاللہ ایک ہفتے میں بہت کچھ سیکھا انشاءاللہ ابھی تین ہفتے اور بھی ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے الحمد 85 سے ریگولر میں بیٹھ رہا ہوں ہر سال اپنے علاقے میں اللہ میں دعا فرمائیے گا میں جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ پورا ہو جائے پورے ایک کے لیے میں حاضر ہوا جی میں اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی محسوس جو آج سے سال تک میں نہیں سکھ سکھ دوں, وہ میں نے الحمد للہ سیکھا ادھر آتے بیان نہیں کر سکتا جو کچھ میں نے دیکھا ہے بس اللہ بہتر ہے مدنی مذاکرے کے بنا میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے پاس مدنی مذاکرہ ہے تو تبھی ہم بہتر طریقے سے ہم اپنی رہنمائی لے رہے ہیں اور ہم صحیح طرح سے صلاحوں کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنی ڈیلی لائف میں کرنا ہے تو یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم ہر ہفتے ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے تو وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ رہنمائی کا باعث ہے علم تو ہم نے حاصل کر لیا ماسٹر بھی کر لیا ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈبلیاں لے لی دنیا جہان کی لیکن دین کے بارے میں ہم بالکل دیر ہیں بہت پیارا بڑا اچھا انداز بھائی کا جب آتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے اتنا دل ہو جاتا ہے خوشی سے اور ان کا جو انداز ہے وہ شکایت جو پیش کرتے ہیں جو ایسا ذہن بناتے ہیں ہے وہیں پہ دل کرتا ہے بس یہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے ایسا یو میں میری جاب کی ہوئی ہے میں ویزا کروانے کے لیے پاکستان آیا ہوں تو میں نے کبھی تصور بھی, بھی نہیں تھا کہ میں مطلب کراچی خزانے مدینہ دن آ سکتا ہوں لیکن یہ پچھلے سال وہ نا بڑا زیادہ کوئی جز بات جو ہے نا وہ باپا کو یاد کر کے نا تو کہا کہ کرم ہو کرم ہو کرم پیارے باپا مجھے بھی در پہ بلائیے بلاپا اب سنی گئی ہے تو وہ بالکل سوچ نہیں سکتا تھا کہ مطلب گھر والے اجازت بھی نہیں دے سکتے اس طرح ہو نہیں سکتا وہ بھی ایک معنی کے لیے مطلب امپوسبل روزے وغیرہ بھی نہیں رکھا کرتا تھا مرشد کے کرم سے بس کسی ٹائم مہینے میں ساری کوشش کری تو میں یہاں پر آیا الحمدللہ ایسا سکون پا رہا ہوں ایسا سکون پا رہا ہوں بھی شاید آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس بار وہ ہمت کر کے میں نے امی سے کہا امی جی اگر آپ اجازت دیں میں فورس نہیں کروں گا تو میں جانا چاہتا ہوں میں مرنے سے پہلے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں آمنے سامنے تو نے کہا بیٹا اگر تمہاری خوشی ہے نا تو تم جاؤ تو میرے لیے سنت کی برکت ہے اس سے پہلے یہ بھی نہیں ہوا میں نے ان کے پاؤں ابو کے دست بوسی کی اور انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا جی اب میں انشاءاللہ شاء اللہ نام اراد نہیں لوٹوں گا پہلے جس دن آیا اسی رات کو وہ جو ہے نا اس کا فیضان دیکھا وہ باپا نے کہا وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں تو حاضر ہو گیا تو وہ بس جب لائف دیکھا نا تو آئی ایم لیس پیاس ختم ہو جانی چاہیے وہ ختم نہیں ہوئی وہ کچھ اور ہی بنتا جا رہا ہے لگتا ہے کہ یہاں سے جس طرح آیا وہ اس طرح نہیں جا پاؤں گا واپس نیت من رہی ہے کہ انشاءاللہ شاء داڑھی پوری رکھوں گا آج یہ قبر میں جائے گی وہ دنیا کیا اور یہ یہ اصل جو بھی آ رہا وہ باہر کی جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں میں مانتا ولّہ نہیں مانتا وقف مدینہ ہو جانا چاہیے بس کچھ کہیں کہیں کچھ کچھ ان کے کہیں وہ تو اسپیچ لیس ہو گئے یعنی ان کے پاس تو جملے ہی نہیں ہے کہ کیا وضاحت کرتے ہیں ان دیوانوں کے لیے کیا آپ کہیں گے کیسے کیسے رکشہ چھوڑ کر آ یہ چھوڑ کر آ وہ چھوڑ کر آ گئے جب دوم احمد سے ہم ہو گئے واپس تا دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے سنو تو یہ کہ یہاں تو ویسے یہ بےچارے آتے ہیں اور ایسی پیتے ہیں کہ ان کا نشا ان کو چڑھ جاتا ہے یہاں جو وقت ملا نا اس سے فائدہ اٹھانا ادھر ادھر نکل نہ جانا دوستوں میں اور باہر جا کر سین میں بیٹھ کر بات چیت میں لگ گئے اور یہ ہوتا ہے نفس جو ہے نا یہ کبھی جذبات کچھ ہوتے ہیں بندے کے جذبات کچھ ہوتے ہیں تو زبردستی مطلب اپنے آپ کو یہاں آمادہ کر کے بٹھائے رہنا انشاءاللہ شاء اللہ نا پینے کو تو پی گئے کو تو پی لوں گا پرش ذرا سی ہے اجمیر کسا کی ہو بغداد میں کھانا خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے اس میں اجمیر کا بھی فیضان ہے اور بغداد کا بھی فیضان ہے بریلی شریف کا بھی فیضان ہے ماشاءاللہ یہ سارے فیضان جمع ہو کر جب یہ کسی کو یہ واقعی پینے کو نصیب ہو جاتی ہے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو فیضان مدینہ مل جاتا ہے جی تو فیضان مدینہ مل جاتا ہے فیضان مدینہ <تصفح> یہ <فیضان مدینہ> <فیضان> <تصفح> <فیضان مدینہ تصفح> فی سارے بغداد اجمیر بریلی شریف اور جو مجھے سب کا رخ مدینہ کی طرف ہے آئے